آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس کا مطلب اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہوتا اور اس کے اوپر کوئی کتاب اترنے والی ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی کتابیں اور آپ کے بعد جو کتابیں نازل ہوں گی بعدک نہ کہہ کر کے مم قبلک پر اتفاق کرنا در حقیقت اس بات سے دری لیکن نبوت آپ پرسک ہو چکی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی بھی آنے والا نہیں اور آپ کے بعد کوئی کتاب بھی اترنے والی نہیں ہے بالآ ہوں یو کینون جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں چھٹی سی اور تکوا لے لیجئے جو پہلے ہیں در حقیقت یہ کامیابی کے ساتھ مدارج ہیں اگر یہ چیزیں کسی کی زندگی میں آ جائیں کیا تکوا ایمان بالغیر نماز کا قائم کرنا زکات کا دینا قرآن پر ایمان رکھنا اور انبیاء کرام کے اوپر اترنے والی کتابوں کا یقین رکھنا آخرت پر یقین رکھنا یہ ساری کی ساری چیزیں جو کل سات ہوئی یہ کسی کی زندگی میں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزدت سنا الادم یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اُلافل یہ کامیاب ہے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیابی ہو ہی گئے چیزیں جس کی زندگی میں آ جائیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور وہ کامیاب ہے پہلے مومنوں کا تذکرہ ہوا اس کے بعد دو آیتوں کے اندر کاتروں کا ذکر ہے دو آیتوں کے اندر کاتروں کا ذکر ہے بتایا گیا ہے کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں خاص آدمی مراد ہے یہاں چند لوگ مراد ہیں جیسے ابو جہل ہے ابو لہذ اس کے بعد یہ کہا گیا ختم اللہ کھلو گئی اللہ نے ان کے دنوں پر مہر لگا دیا اللہ مہر نہیں لگاتا کسی کے دل پر اللہ کسی کے دل پر مہر نہیں لگاتا یہاں اللہ کا کسی کے دل پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی باتیں اس کے سامنے پیش کی جاتی رہیں اور وہ برابر انکار کرتا رہے برابر انکار کرتا رہے تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے اسی کو ختم کہتے ہیں. کہتے, ہیں. کہتے ہیں. گویا کہ مہر گویا کی یہ جو مہر لگی ہے یہ اس کے بد عملیوں کی سزا ہے سزا کے طور پر وہ مہر اس کے دل پر لگ گئی ہے اور مجازن اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی تو دو آیتوں میں شیقین کا تذکرہ ہے تاثرین کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد تیرہ آیتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے منافقین کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی بات کہی گی فی قلوبہم مرض یہ بڑی خطرناک بات ہے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے اچھا آپ بولو کہ مرض کسے کرتے مرض بیماری فکنس مرض مرض کیسے بولتے मरस कहते हैं कोई चीज अपना फितरी अमल छोड़ दे मरीज हो जाते किडनी अपना काम करना बंद कर दे जो फितरी अमल है उसका बीमार हो जाती दिल जो उसका फितरी अमल है जो नेचुरल वर्किंग है वो बंद कर दे बीमार हो जाता آزا یہ ہاتھ مثلا یہ پیر یہ اپنا فطری عمل بند کر دے تو شل ہو جاتے ہیں مثلا تو سمجھو بیمار ہو گئے تو کوئی چیز اپنا نیچرل ورکنگ اپنا فطری کام چھوڑ دے تو بیمار ہو جاتا بتایا گیا کہ دل اللہ تعالی نے انسان کا دل اس طرح بنایا ہے کہ اس میں توحید ودیت کر دی ہے جیسا کہ حدیث میں کلو مولودی الفطرا ہر بچہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے یہ تو ماحول اس کو جو ملتا ہے مجوسی ماحول نصرانی ماحول یہودی ماحول یہ ماحول کے رنگ میں رنگ جاتا ہے مجوسی ہو جاتا ہے نصرانی ہو جاتا ہے یہودی ہو جاتا ہے یعنی دل کا جو فطری ورک تھا فطری جو کام تھا اس نے کرنا بند کر دیا دل مریض ہو گئے یہ بیماری مادیات میں بھی ہے اور یہ بیماری روحانیات میں بھی ہے آدھا اپنا کام بند کر دیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں اسی طرح روحانیات میں دل جس کے اندر بدیعت کی ہوئی ہے توحید اگر وہ اپنا فطری کام جس پر سے پیدا کیا گیا ہے چھوڑ دے فطری کا نیچرل ورکی بیمار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہ منافق ہیں یہ بیمار ہے ان کے دل بیمار ہے کہ قلوب ہی مرب ان کے دلوں میں بیماری گھز گئی ہے فطری عمل جو ہے دل کا وہ ختم ہو گیا ہے دل نے فطری عمل چھوڑ دیا تو پہلے مومنوں کا تذکرہ ہوا پھر اس کے بعد دو آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہوا اس کے بعد تیرہ آیتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ ہوا اور منافقین کی دو قسمیں بتائی گئی ایک منافق تو وہ ہیں جو اپنے نفاق کے اوپر کفر کے اوپر سختی سے جمے ہوئے ہیں اور اسلام کا اور ایمان کا جو اظہار کرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے یا تو پھر دنیاوی مفاد کے لیے اور دوسرے قسم کے جو منافقین ہیں وہ اسلام کی حقانیت دیکھ کر اسلام کی طرف بڑھتے تو ہیں لیکن اسلام کے اندر اسلام کے راستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں اس کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹ جاتے یہ دو قسم کے منافقین ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعال نے توحید کا بیان شروع کیا خلام اے دنیا کے تمام انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو اور رب کی عبادت ہی کیوں کرنا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہ چیزیں سب میں نے کی آسمان کو چھت بنایا زمین کو بچھونا بنایا آسمان سے پانی نازل کیا وغیرہ وغیر. یہ کون کرتا ہے یہ میں کرتا ہوں کوئی اور نہیں کرتا لہذا میں ہی عبادت کا مستحق ہوں تو دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا بیان فرمایا توحید کے دلائل دیے اس کے بعد رسالت کا بیان کیا دو آیتوں میں کہ اگر اس میرے نبی کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ میرا رسول نہیں ہے تو اس کو پرکھ لو نا شیر ابھی ایک شعر بڑا کہتے ہیں کہ در دوست حافظ اگر نیستت یقین زر خالی سستوں باقنمی دارہ دز میں حق بولتا ہے کہ اگر حافظ کی دوستی پر تجھے یقین نہیں ہے تو سونا خالص ہے کسوٹی رکھی ہوئی ہے گس کر دیکھ لے سونا ہے کہ پیتل ہے تو اگر میرے نبی کی نبوت اور رسالت کے اوپر تمہیں یقین نہیں ہے تو ایسا کرو سونا تو خالص ہے کسوٹی کے اوپر گھس کر دیکھ لو نا خالصوس نمی دار دن سونا خالص ہے کسوٹی رکھی ہوئی ہے گس کر دیکھ لو میں یار کے اوپر پتہ چل جائے گا یہ پیتل ہے یہ سونا ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ جھوٹا نبی ہے پیتل مانتے ہو اس سونے کو تو کسوٹی موجود ہے نا کون سی کسوٹی جس پر کس کر دیکھنا ہے گھس کر دیکھنا ہے قرآن ہے نا یہ قرآن جو اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کی نظیر لا کر کے بتا دو نظیر لا کر کے بتا دو سورت انسری ایسی سورت تم لے آؤ گویا دو آیتوں میں توحید اور اس کے دلائل دیے گئے اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلائل پیش کیے گئے اور توحید پر جو دلائل دیے گئے وہ بھی مسکت اور مفیم اور نبی کی نبوت اور رسالت کے ثبوت میں جو دلائل پیش کیے گئے وہ بھی مفیم اور مسکت کی ان کا توڑ نہیں لایا جا سکتا اب ظاہر ہے کہ آپ توحید و رسالت کو مان لیں گے مسلمان بن جائیں گے ایمان والے بن جائیں گے تو اس کا فائدہ بھی بتانا چاہیے نا آپ تھوڑا سا فائدہ بتا دیا گیا کیا فائدہ بتایا گیا کہ جنت میں پھل بہت اچھے اچھے ملیں گے اور اس میں پاک بیویاں ہوں گی جنت کا تثرہ ہوگا کہ جنت ملے گی اس کے بعد اللہ تبارک نے پیاری دلیل تک فرون ابھی ارے تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو تم تو مردا تھے مردا کا مطلب تمہارے جسم میں روح نہیں تھی مردا تھے تم تمہارے جسم میں روح آ گئی زندہ ہو گئے جب تک روح نہیں آئی تھی تب تک مردہ تھے نا جسم نے روح کو قبول کیا جسم زندہ ہو گیا پھر جسم سے روح نکل گئی پھر مردہ ہو گئے تو جیسے پہلے جسم میں روح نہیں تھی روح آئی تو زندہ ہو گئے ایسے ہی روح جسم سے نکلنے کے بعد تم جب مردہ ہو گئے پھر دوبارہ روح ڈال کر کے تمہیں زندہ کرنا یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے باس بادل موقع کیسے انکار کرتے ہو تم بڑی پہری دلیل دی گئی اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں نے کیا کہا اے اللہ ہم تیری تصویر اور تقدیش کے کافی ہیں تو ایسی ہستی کیوں بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اس کا مطلب یہ کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات بستے تھے اور ان کی سرشت میں فساد تھا لوٹ مار کرنا فساد کرنا خوریزی کرنا اسی کے پیش نظر فرشتوں نے یہ کہا کیسی کہ مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو زمین فساد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انعالم جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو عصمت سکھلا دیے گئے اور فرشتوں سے کہا گیا تو چلو ان کے نام بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا پہلے فرشتوں سے کہا گیا چلو ان کے نام بتاؤ فرشتوں نے کہا کہ کالو سبحان کلّلم تال علّ الحکیم ہمیں علم نہیں جتنا تو نے سکھا دیا ہے اتنا ہمیں معلوم ہے اس سے پتا چلا فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا اللہ نے جتنا بتا دیا ہے بس اتنا ہی ان کو علم ہے اس کے بعد حضرت آدم سے کہا گیا کہ تم ان کے نام بتاؤ اور انہوں نے نام بتا دیے کہ یہ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا جس میں وہ شیطان بھی شیتان کی سجدہ کرو آدم کا تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے کھڑا رہ گیا اب سوال یہ ہے کہ یہ سجدہ کیسا تھا سجدے کی وجہ کیا تھی اور ابلیس کے انکارے سجدہ کی وجہ کیا تین امور تنقید طلب ہیں تو جاننا چاہیے کہ یہ سجدہ سجد تعظیمی تھا سجدہ عبادت نہیں تھا سجدہ عبادت نہیں تھا اس لیے کہ اللہ نے فرما لا اللہ, اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سزد تعظیمی تھا اور در حقیقت اللہ کو تمام فرشتوں کے سامنے ابلیس کا کفر ظاہر کرنا تھا کہ یہ تمہاری سب میں جو یہ ابلیس ہے اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے اب اس کو ظاہر کیسے کرنا اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ سب سے سب سجدے میں چلے جاؤ سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے کھڑا رہ گیا اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے اس کا کفر ظاہر کر دیا کہ دیکھو تمہارے درمیان ایک مارے آسمی تھا اس کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا تمہیں معلوم نہیں تھا ہمیں علم تھا اب اس کا کفر یوں ظاہر ہو گیا تو سجدہ عبادت نہیں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اطاعت تھی اللہ کہے اس کو سجدہ کرو تو ہمیں کیا دیکھنا ہے اللہ کا حکم دیکھنا ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے کرنے کے لیے وہ نہیں دیکھنا ہے ہمیں تو حکم دیکھنا ہے کہ کی وہ کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یہ دیکھنا ہے جو حکم دے سرے تسلیم کم کر دو سجدہ کرنا ہے سر سجدہ کرنا تو یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا سجدہ تعظیم ہی تھا اور اللہ کے حکم کی اطاعت تھی پتہ یہ چل گیا کہ فرشتے اللہ کے متی ہیں اور ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کا من کے سجدہ کرانے کی وجہ انسان کی برطری کو ظاہر کرنا تھا فوق کو ظاہر کرنا کس کسی بنیاد پر علم کی بنیاد پر گویا آدمی بلند ہوتا ہے علم کی بنیاد تھا تو سجدا کرانے کی وجہ کیا تھی علم اور انکارے سزدہ کی وجہ کیا تھی وس تک بڑا بننا میں اس سے بڑا وہ کبر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور سامنے والے کو چھوٹا سمجھے یہ ہے کبر اس کو تو کبر بولتے وہ کہا نا مین اللہ تبارت تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافروں میں سے تھا یعنی میرے علم میں وہ کافر تھا اس کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ آدم ہوا کو جنت میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا اس درخت کے قریب مت جانا درخت کا پھل کھا لیا کہا گیا کہ تم لوگ جنت سے نکل جاؤ تو ایک مرتبہ کہا گیا بھی تو پھر ایک مرتبہ ہے تو دو مرتبہ ہے اترنا یہ دو مرتبہ اترنا کا مرتبہ اترنا یہ جنت سے نکلنے کے لیے اور دوسری مرتبہ اترنا یہ دنیا میں مقیم رہنے کے لیے اب دنیا میں جاؤ پہلی مرتبہ یہ بتو اترو یعنی جنت سے نکلو اور دوسری مرتبہ یہی بتو یعنی اب تم دنیا میں مقیم ہونے کے لیے چلے جاؤ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنت میں جو کمیونیکیشن کا طریقہ تھا وہ براہ راست تھا اللہ براہ راست تم سے کلام کرتا تھا لیکن اب جب دنیا میں بھیج دیے گئے تو حضرت آدم کو بڑا دکھ ہوا کہ جنت جو اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوتی تھی یہ کمیونیکیشن جو براہ راست تھا اب یہ ڈائریکٹ نہ ہو کر کے اب انڈائریکٹ ہو گیا اللہ تبارک یاتی نکم ہدن جب میری طرف سے ہدایت آئی یعنی اب کلام جب تم سے ہوگا تو اب انڈائریکٹ ہوگا جنت میں جو کمیونیکیشن کا طریقہ تھا وہ براہ راست تھا اب دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن رہے گا وہ واسطے کے ساتھ ہوگا اب یہاں سے فرشتے جائیں گے ہمارا پیغام لے کر کے ڈائریکٹ ہم تم سے کلام نہیں کریں گے اللہ ہے کہ کبھی کسی جیسے حضرت موسا سے اللہ تبارکار نے کلام کیا ایکسیپشن ہے وہ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آدم سے خطا ہوئی تو انہوں نے توبہ ہی اللہ تبارک کو تعال نے کچھ کلمات سکھائے ان کلمات کا ورد کر کے انہوں نے اللہ تبار تعالیٰ سے معصوم ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی کہتابہ علیہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی یا عیسائیوں کا رد ہے کہ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو وہ گنہگار نہیں رہ گئے اب ضرورت نہیں کہ اللہ اپنے بیٹے کو بھیجے نوزہ اور وہ دنیا والوں کے گناہ اپنے کاندھے پر لے لے اور سولی پر چڑھ جائے اس طرح تمام انسانوں کے گناہ ہو کے کب فارا ہو جائے ارے جب باپ نے غلطی کی اور توبہ کر لی اور اللہ نے فرمایا فتابہ علیہ اللہ نے توبہ قبول کر لی توبہ جب قبول تو گناہ نہیں رہ گیا اب جب گناہ نہیں رہ گیا تو جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ پیدائشی گنہگار کیسے ہوئے اس لیے کہ باپ نے توبہ جب کر لی تو اب وہ گنہگار نہیں رہ گیا لہذا جو پیدا ہوں گے تو وہ گنہگار کیسے پیدا ہوں گے لوگوں کا یہ کہنا کہ پیدائشی گنہگار ہوتا ہے انسان اور اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے نوص بالله اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس نے تمام انسانوں کے گناہ اپنے کندھے پر لیے اور سولی پر چڑھ گیا۔ اچھا یہ بتائیے انسان گنا کرتا ہے توبہ کر لے تو اب وہ گنا سے پاک ہو گیا کہ نہیں بولو پاک ہو گیا کہ نہیں پاک ہو گیا یعنی اب اس کے نام اعمال کے اندر بھی وہ گناہ نہیں ہے اور اب اس گناہ کے اوپر اسے سزا بھی ملنے والی نہیں ہے تو گناہ سے پاک ہو گیا پاک صاف ہو گیا یہاں بھی انہوں نے توبہ کی اور بخش دیے گئے کوئی بھی پیدائشی گھر نہیں ہوا دادا یہ کہنا کہ کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے وہ ناپاک کہاں رہ گئے انہوں نے تو توبہ کر لی تھی اس کے بعد تقریباً دس آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے اور ان کی یکتیس شرارتوں کا ذکر ہے اللہ نے دس انعامات ذکر فرمائے اور ان کی یکتیس شرارتوں کا سب سے پہلا انعام دیکھیں کتنا عجیب و غریب انعام ہے اللہ تبار نے کئی بار اس انعام کا ذکر فرمایا کہا یا <تصفح> بنی اسرائیل کرو نعمتی اللہ تعالی فلمی یہ کون سی نعمت ہے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو یہ میری نعمت کیا ہے جس کی وجہ سے تم جہانوں میں فضیلت والے ہو گئے جانتے ہیں یہ نعمت کون سی تھی حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ان کی نسل سے جتنے بھی آئے انبیاء وہ سب سمجھو حضرت ابراہیم کے بیٹے گویا حضرت ابراہیم کی نسل ہی سے تمام انبیاء کرام آئے اور یہودیوں میں خاندان یہود ہی میں نبیوں کے سلسلے چلتے رہے یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے فضیلت کی بات نہیں ہے کہ اس میں انسانوں کے اور خاندانوں کے قوموں کے گمراہ کرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ارے بھائی ایک نبی موجود ہے تمہاری غلطیوں پر ٹوکے گا وہ اچھی اچھی باتیں بتائے گا گمراہ ہونے کے چانسیز بہت کم رہتے ایک نبی گیا اس دنیا سے دوسرا نبی آ گیا کتنا بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان کہ تمہاری نسلوں میں ہی پیغمبر آتے رہے اتنی بڑی نعمت اور کسی قوم کو دی گئی ہے تو اس نعمت کو یاد کرو کہ تمہاری نسلوں ہی کے اندر سارے کے سارے کرام آئے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تم کو چاہیے تھا کہ تم گمرہ سے دور رہتے بار بار نبی کوئی کتاب لے کر آ رہا ہے کوئی بغیر کتاب کے آ رہا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے پھر بھی تم اپنی منمانی کرتے رہے دس انعامات کا تذکرہ اور بنی اسرائیل کی اکتیس شرارتوں کا ذکر اس کے بعد ایک بڑی ادیب و غریب آیت کریمہ ہے بعض لوگوں نے اس آئت کریمہ سے وحدت ابھیان کا فلسفہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے آیت کریمہ ہے بے شک جو, لوگ لائے یعنی مسلمان جو لوگ یہودی ہیں جو لوگ نصرانی ہیں جو لوگ سابی ہیں یہ سارے کے سارے لوگ یہودی نصرانی مجوسی اور اسی طرح ایک جگہ مجوسی کا بھی تذکرہ ہے اور سابی ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمال لائے یوم ای آخرت پر ای لائے نیک عمل کرے تو اللہ کے پاس ان کا حضر ہے اور وہ ایسے ہوں گے کہ انہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا یہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہودی اپنے دین پر رہتے ہوئے اللہ کو مانتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو اسے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی بخش دیا جائے گا نسرانی ہے وہ بھی اگر اللہ کو مانتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ بھی بخش دیا جائے گا یعنی اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اللہ کو مانو اور اچھے عمل کرو بس بخشش کے لیے کافی ہے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے بعض لوگوں نے یہ کہا اور بظاہر اس آیت کریمہ سے ایسا ہی لگ رہا ہے بعض لوگوں نے اسی آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر کے وحدت ادھیان کا فلسفہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے جواب اس کا کیا ہے پیچھے سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل کی ایک غلط ہے اچھی طرح ذہن نشین کرو بہت عمدہ بات ہے یہ گزشتہ آیتوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے ان کی شرارتوں کا ان پر انعامات کا مان باڈ یہ کریم آ رہی ہے سیاق بتا رہا ہے کہ یہاں اس آیت کریمہ سے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید نہیں کیا جا سکتا یہاں مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ کا منشا حقیقی مدعا یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کے چہتے ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہی امبیا کو بھیج رہا ہے لہذا مدار نجات صرف انبیاء کرام کے خاندان میں سے ہونا ہے بس ہم نبی کے خاندان کے ہیں لہذا ہم نے جاتی کے آفتا ہے بات قوم میں ہے نا ہم فلا خاندان کے ہیں لہذا ہم کو کسی عمل کی ضرورت ہے ہم نے جا کیا تو یہودیوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہمارے درمیان ہی تمام انبیاء کرام آ رہے ہیں ہم خاندانیں انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے جاتی آفتا ہے حکیم بولتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ نجات کا دار و مدار ورچوز کے اوپر ہے نہ کہ کسی نسل سے ہونا ہے ورچوز کی بنا پر ہے عمل صالح کی بنا پر ہے چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نسرانی ہو چاہے وہ صابی ہو چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو یہ بتایا گیا چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ میں اگر کسی پیر سے بیعت ہو گیا ولی کے خاندان سے ہو گیا تو میں نجات یافتہ ہو گیا نا ولی کے خاندان سے ہونا کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا کسی سے تعلق روحانی ہونا یہ نجات یافتہ ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ نجات کا دار و مدار ورچوز ہے نیکیاں ہیں ایمان بلّہ کے بعد اور ایمان بلیوں کے بعد یہ مطلب ہو سکتے کریموں کا اس کے بعد ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے اور وہ آج مسلمانوں کے درمیان موجود ہے جب کوئی قوم اخلاق کے میدان میں دیوالیاں ہو جاتی ہے تو جانتے ہیں کیا کرنے لگتی ہے کیا سوچنے لگتی ہے بس اوور نائٹ رات بھر میں کروڑ پتی بن جاؤ اس کے لیے کیا سہارا اختیار کیا جاتا ہے کس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے دعا تعبض کا منتر کا جادو کا قوم اس بلا میں گرفتار کب ہوتی ہے جب اخلاقی میدان میں بالکل دیوالی ہو جاتی ہے باباؤں کے پاس, کے پاس جانا ان کے پاس جانا ان کے پاس جانا ایسا ہی ہوا یہودیوں کے اندر وہ تب شی آن والا ملک سلائیمان آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنوں کے اوپر بھی حکومت عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان کو تو یہ انسانوں میں مکس رہتے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جنوں نے وردلانا شروع کر دیا انسانوں کو کہنے لگے کہ اتنی بڑی جو بادشاہت تھی اور ہم جو مسخر تھے سلیمان کے وہ کچھ جنتر منتر کی وجہ سے ہم لوگوں کو اوپر حکومت کرتے تھے اتنی بڑی بادشاہت کچھ جنتر منتر کی وجہ سے تھی اور پھر وہ اسی بہانے وہ ان کو غلط راہوں پر ڈالنے لگتے تھے اور کچھ لوگ تو آج کے باباؤں کی طرح دعویٰ کرنے لگتے تھے کہ جن ہمارے لیے مسخر ہیں ہم جو چاہیں ان سے کرا سکتے ہیں تو یہ کام بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاروت ماروت یہ آئے تھے جادو سکھانے کے لیے اللہ کبارک تعالیٰ نے اس عقیدے کرت فرمایا کہا کہ ہاروت ماروت یہ میرے دو فرشتے تھے ان کو ایک خفیہ علم دے کر کے بھیجا گیا تھا ان کی آزمائش کے لیے پہلے یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ علم سیکھ لو لیکن اس علم کا غلط استعمال مت کرنا دیکھو علم سے مثبت کام بھی لیا جا سکتا ہے اور منفی کام بھی لیا جا سکتا ہے ارے میزائل اگر بنائی جائے تو دیش کی رکا کے لیے اگر ہے تو, تو ٹھیک ہے لیکن اگر بلا وجہ کسی کو مارنے کے لیے کسی کو دنیا سے نیسنابود کرنے کے لیے وہ غلط ہے تو چیز کا ایک مثبت کام ہوتا ہے اور ایک منفی کام ہوتا ہے تو اس کلام کا جو مثبت کام تھا وہ نہ لے کر کے یہ لوگ اس کو منفی کاموں میں لینے لگے اس کلام کے ذریعے سب سے گھناؤنا کام جو انہوں نے کرنا شروع کیا وہ یہ تھا کہ میاں بیوی بی کے درمیان تفریق کرا دیتے تھے اس کا مطلب وہ علم ایسا تھا, تھا تو اچھا علم لیکن اس سے منفی کام لینے لگے میاں بیوی بی کے درمیان تفریق کرانے لگے اچھا یہ بتاؤ میاں بیوی بی کے درمیان اگر تفریق ہو جائے تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے اثر یہ پڑتا ہے کہ شوہر بھی جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بیوی بی بھی جنسی کجربی میں مبتلا ہو جاتی ہے اگر ایسی بلا عام ہو جائے تو پورا کا پورا معاشرہ جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ حرکت جو بیان فرمائی ہے آج دیکھیے معاشرت کے لیے سب سے خطرناک شے کون سی ہے بتائیے آپ کی پوری معاشرت تباہ ہو جائے پوری سوسائٹی تباہ ہو جائے زینا زینا آج دیکھیے کہ یہودیوں نے یہ بلا پوری دنیا کے اندر پھیلا دی ہے اور ہمارے نوجوان اس میں کثیر تعداد میں مبتلا ہے باقاعدہ اپنے موبائلز کے اندر گندی فلمیں بھرے ہوئے ہیں اور تنہائیوں میں جا جا کر کے دیکھتے رہتے معاشرت کو اگر خراب کرنا ہے تو اس قوم کو بے حیا بنا دو بدکار بنا دو یہ کام پہلے بھی کیا کرتے تھے یہ اور آج بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں اچھا معاشرت کو تباہ کرنا ہے تو جنسی بےراہ روی میں مبتلا کر دو کسی قوم کو اس کی معاشرت تباہ ہو جائے اور اگر کسی کی معیشت تباہ کرنی ہو معیشت تباہ کرنی ہو کاروبار تباہ کرنا ہو تو اس کو جوئے میں ڈال دو جو میں مبتلا کر دو اور سود میں مبتلا کر دو آج جو کیا, کیا شکلیں اس کی یہودی ہی اس کے ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں معیشت بھی پوری کی پوری تباہ کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے معاشرت تباہ کرنے میں انہی کا ہاتھ معیشت تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ اور کسی کے اخلاقیات کو تباہ کرنا ہو تو کیا شراب نوشی میں مبتلا کر دو اخلاق ختم ہو جاتے بتاؤ کسی قوم کی فوج اگر گرد پینے لگے حشیش کھانے لگے گاجا پینے لگے شراب پینے لگے وہ دشمن سے کیا مقابلہ کرے گی امریکہ تھس گیا ہے پریشان ہو گیا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے فوجیوں کے منہ سے شراب کی بوتلیں ہٹوا لے لیکن مغرب کی اس سفید نسل کو جنسی بے راہ روی میں مبتلا کرنے میں یہودیوں کا ہاتھ جو میں مبتلا کرنے میں یہودیوں کا ہاتھ شراب نوشی میں مبتلا کرنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ یہ تمام خطرناک بیماریاں انہوں نے ایجاد ہی کی اور دنیا بھر میں پھیلا دیا یہ ان کا یہ کچھ نیا دھندہ نہیں ہے یہ پرانا دھندہ ہے قرآن حکم نے بیان کیا ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسی حرکتیں درمیان تبریق کرنا کہ جنسی بہرحال ابھی پھیل جائے آج جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ ان کا کچھ نیا کام نہیں ہے پرانا کام ہے ان کا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آدمی کوشش یہ کرے کہ اس کی موت ایمان کے اوپر تو بڑی عجیب و غریب آیتیں لائی گئی ہم کن تم شہدا موت اب و کارون اسماعیل عیشا قید ہوں واحد الحمٰوں کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آنے لگی تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے تمام بیٹوں نے یہ کہا کہ ہم تمہارے معبود کی اللہ کے تمہارے آبا ازداد کے معبود کی ہم عبادت کریں گے اور ہم زندگی بھر یہ کوشش کریں گے کہ مسلمان رہیں کاش آدمی جب مرنے لگے تو دنیا کی طرف رغبت نہ دلاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اس طریقے کی تلقین کریں کہ میرے بچوں میرے بعد تمہیں کیا کرنا ہے تم عبادت کس کی کرو گے تمہارا عقیدہ کیا ہوگا اور زندگی بھر تم کس راستے پر چلو گے تمہارا عقیدہ ہوگا تو بھی بے, بے عبادت صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور راستہ کون سا ہوگا سرات مستقیم اسلام کا اور تمہاری موت کس پر ہوگی کوشش یہ ہو کہ اسلام کے اوپر ہو نہ ہو مسلم اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملت کا تذکرہ ہوا ہے یہ دیکھو بڑی عجیب بات ہے یہ امیہ رغب عام ملت ملت کسے کہتے ایک ہوتا ہے عقیدہ یہ کبھی بدلتا نہیں یہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ عقیدے کبھی بدلتے نہیں حضرت آدم سے لے کر کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقائد تھے وہ عقائدہ عقیدے میں تبدیلی نہیں ہوتی یہ تو آپ شریعت میں پہلی چیز عقیدہ تبدیلی نہیں ہوتی و نادر ہوتی آگ کا کام کیا جنرل رول کیا ہے آپ کے بارے میں جلانا نا حضرت ابراہیم کے لیے بولے گلزار بن گئی ہوا لیکن بہت کم ہوتا ہے جنرل رول سے قواعد کلیہ سے اس قیسنا بہت کم ہوتا ہے قواید کلیہ کو ملت کہا جاتا ہے قواعد کلیہ کو ملت کہا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے احکام جزئیہ وہ جیسے جیسے زمانے بدلتے رہتے ہیں احکام بدلتے رہتے ہیں مثلاً نماز پڑھنے کا طریقہ آدم کے زمانے میں کچھ اور تنوع کے, کے زمانے میں کچھ اور ابراہیم کے زمانے میں اور وغیرہ وغیرہ وغیر. احکام جزبیا ان کو شریعت کہتے ہیں احکام احکامیہ کو شریعت قوائد کلیہ کو ملت کہا جاتا ہے اور وہ عقیدہ یہ تین چیزیں شریعت میں ہوتی ہیں اس کے بعد صحابہ کرام کی عظمت بیان کی گئی کہ لوگ یہ کہتے ہیں آج بھی وہ کہتے لوگ ہماری طرف آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے ہر فرقے کو لوگ بولتے ہیں نا ہماری طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے وہ کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے یہاں ہدایت کہتے ہمارے پاس ہدایت اللہ نے فرمایا کہ ہر فرقے والا بولتا ہے کہ ہمارے پاس ہدایت ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہدایت تمہیں کیسے ملے گی فائن آمنو ما تم میرے نبی کے صحابہ جس طرح ایمان ہی لائے ہیں اس طرح اگر ایمان لے آؤ تو ہدایت ہو جائے گی یہ ہدایت کی جگہ بتائی گئی ہدایت کی جگہ کہاں ہے صحابہ جس طرح ایمان لائے صحابہ کا طریقہ جو ہے طریقے پر چلو ان کے ایمان جیسا ایمان تمہارے پاس ہو جائے تو سمجھو تم ہدایت ہو علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں کا دیوارے ابراہیم اسماعیل اور اتنا بڑا کام کر رہے ہیں دنیا میں پہلا بھر اللہ جانا توحید کی بنیاد پر اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے دنیا میں پہلا گھر کعبہ اے دیکھ لو تو دیکھتے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو ایسا گھر رہے ہو جانتے ہیں ایک تو اللہ کے دو محبوب بندوں نے ایک نے تو اپنی گردن تعمیل حکم پر رکھ دی تھی اور ایک ایسا کہ اللہ کے محبت میں اپنے بیٹے کے گلے پر چوری چلانے لگا اللہ دنیا نے ایسا کبھی نظارہ نہیں دیکھا آسمان اور زمین کام بے ہوں گے اللہ ہوگی بڑھاپے کا لاٹھی ہے بڑھاپے کے لاٹھی اور سہارا ہے اور اسلام کو اگر بورڈ کے اوپر دیکھنا ہے نا بورڈ کے اوپر اسلام کیسا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو پتہ چل جاتا اسلام کیا ہے بولو اسلام کسے بولتے ہیں اللہ کی جناب میں جی حضور بن جانا ہے اسلام اسلام کسے بولتے ہیں اللہ کی جناب میں اللہ کی بارکاہ میں جی حضور بن جانا یہ کرنا ہے جی حضور یہ کرنا ہے جی یہ نہیں کرنا ہے جی حضور اپنے شیرخار بچے کو اور اپنی بیوی کو لے کہا مکہ کی بے گیا. وادی چھوڑ کر جا؟ جانا پانی ہے اور نہ دانا ہے نہ کھیتی ہے نہ کوئی ہے. جا چھوڑ کر جا؟ جی حضور، اس بیٹے کو جو کہ ابھی دودھ پیتا بیٹا ہے بیوی. بے مددگار چھوڑ کر آ رہے ہیں یہ بھی نہیں پوچھ رہے گائے کو ایسا حکم دے رہا ہے لیکن جو لوگ اللہ تبارک ہوتے کوئی کافلا نظر نہیں آ رہا ہے بچہ تو مر جائے گا اور جب واپس آئی تو بچہ چٹان کے سائے میں لگایا ہوا تھا اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے اب جہاں ایڑیاں رگڑی ہے نا وہاں سے پانی نکل پڑا ہے چار ہزار سال جہاں اس بچے نے اپنی ایریاں لگ دی تاریخ بن جاتی ہے جی. ایسے لوگ میکنگ ہوتے ہیں تاریخ ساز ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اوپر اپنی گردن جھکا دیتے ہیں آج پوری دنیا خیراب ہو رہی ویسا پانی دنیا میں نہیں ہے جہاں ایڑیاں رگڑی ہوئی ہیں اور حضرت ہاجرہ کی سنت کو ادا کرتے ہو آج کو دوڑنا پڑتا ہے چل دوڑ تاکہ جب دوڑے تو تجھے یاد ہو جائے کہ کوئی محبوب بندی میری بندہ ہی نہیں एक मेरा महबूब बंदा था तो इनको छोड़ करके गया था और मेरी महबूब बंदी देखो कोई शिक्षा नहीं है जबान पर आज की औरतें होती इनको तो लिपस्टिक से और इनको तो अपने फैसले में तो फुर्सत नहीं अल्लाह इन्हें हिदायत दे इनके ऊपर रहम फरमाए हजरते हाजरा की सुन्नत को अपनी निगाहों में रखो शोहर की जाने से थोड़ी तकलीफ पहुंच गई मुंह फुला करके बैठ गई कैसे चली होगी अल्लाह के बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है बुढ़ापे का सहारा ना बूढ़े हो गए हजरत इब्राहिम بچے ذرا بڑا ہو گیا خواب دکھایا جا رہا ہے میں بیٹے کو دبا کر رہا ہوں نبی کا خواب کیا ہوتا ہے وہی ہوتی ہے حکم ہوتا ہے دوسروں کا خواب کیا ہوتا ہے اذرا سو عالم بھی رہتا ہے لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے چلیے مجھے آپ کے بیٹے کی قربانی مطلوب ہے بیٹے کو دبا کرو میرے راستے بڑی آزمائی چل رہا <تصفح> <تصفح> پوچھ سکتے تھے ویری تعالیٰ یہ تو میرے بڑھاپے کے کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو جمع کیا ہے تاریخ کے اندر کوئی ٹیسٹ منی ہے ہسٹری بیسٹ سچ ٹیسٹ ہسٹری اس کی شہادت رکھتی بیٹا چاہیے جی حضور بیٹے کو لکھا رہے اور سینے پر رکھ تو کیا آتی ہے؟ وَنَا دَيْنَا قد میری محبت زیادہ ہے میں نے آزما لیا اپ میں تجھے اپنا دوست بنا لے رہا ہوں خلیل ہے اللہ تبارک نے اپنا خلیل بنا لیا اچھا تو یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر بنا رہے ہیں کعبہ جس کو آج دیکھ کر کے دل دھڑکنے لگے آنکھوں سے آنکھوں جاری ہو جائے اٹھا رہے ہیں جانتے کون سی بنا تک ملنا ہم لوگ کیا بولتے ہیں اللہ قبول کرئی بڑی چیز ہو تو اس کے بارے میں قبول کا لفظ استعمال ہوتا ہے تقبل قلم کسی چھوٹی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے گویا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں بڑی ہو جائے اگرچہ چھو وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو ایک پیسے کو اللہ اگر شہر سے قبول دے دے تو اہٹ پہاڑ کے برابر ہے اور اگر آدمی اہٹ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے لیکن اللہ کی نگاہ میں کوئی وقات نہ ہو تو وہ ایک ڈھیلے کے برابر ہے ڈھیلے کے برابر ہے کوری کے برابر, برابر, برابر, برابر تکبل ملنا تو جب کوئی کی چیز خرچ کرو تو کہو رب بنا تکبل اللہ یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے بس تیرے حضور پیش کر رہا ہوں تیری نظر عنایت ہو جائے بس کامیاب ہو جائے کام چھوٹا ہے تیری نگاہ میں بڑا ہو جائے تو بڑا ہو جائے ربنا بنا تکبل مننا ان نکان صاحب نے سوال کیا تھا کہ قرآن حکیم کی ایسی کوئی یاد بتاؤ جو کئی سدیوں پر محیط ہو سدیوں پر, پر محیط ہو میں نے کہا کہ یہی آئے سمیم گھر اٹھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں مسلمان بنا کر کے رکھنا ربنا وجالنا مسلم ہی لگا وہ آرینا مناسب مسلمان کب رہیں گے جب تیری بتائی ہوئی یہ جی چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے ان کو مضبوطی سے ہم پکڑ لیں گے اب یہاں سے ایک صدی ختم ہو رہی ہے ایک صدی ختم ہو رہی ہے اس کے بعد دعا کر کرنا ہوگا قیامت تک محیط ہے کئی صدیوں پر محیط اللہ کوئی شاعر ایسی شاعری نہیں کر سکتا ایسی بات نہیں لا سکتا دو آیتیں پوری صدیوں کے اوپر موہیت ہوں ایسی بات صرف اللہ کی بات ہوتا ہے سلام علام کا طریقے کی بات آخر میں یہ کہا گیا تل کا امتماس دو بار کہا گیا یہ ذہن میں ٹھوسنے کے لیے کہ کوئی ناز نہ کرے کہ فلا پیر کے خاندان میں پیدا ہوا ہوں فلا نبی کے خاندان سے میرا تعلق ہے فلاں پیر کے ہاتھ پر بیات ہوں فلاں قبر والے سے میرا تعلق ہے, ہے، نہ من اب تا لمسرے ہو نصب ہوں جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا یہ یاد رکھو یعنی آدمی کی کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف عمل ہے آدمی کا اپنا عمل یہ رہا ایک بارے کا